بادشاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس ہو کر ماہ ذالحت الحرام چھے ہجری میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا قصد فرمایا حضرت صحابہ جو کہ اطاعت اور جانصاری اخلاص اور وفا شعری کے سخت سے سخت امتحان میں ہر موقع پر درجہ اعلی میں کامیابی کی سند اور رضی اللہ عنہم برزو عنہ کا زرعی تمغہ حاصل کر چکے تھے بھلا وہ کب اس موقع سے چوکنے والے تھے دل و جان سے تعمیلِ ارشاد کے لیے تیار ہو گئے اور ایک مناسب مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اس کو قابل وصوخ اور اعتماد نہیں سمجھتے حتیٰ کہ ایسے خط کو پڑھتے تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ایک مہر کندہ کرائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا مگر صنعت حبشہ کی تھی محمد الرسول اللہ اس مہر پر کندہ تھا سب سے نیچے لفظ محمد تھا اور سب سے اوپر لفظ اللہ تھا اور لفظ رسول درمیان میں تھا اور سلاطین اور عمرہ کے نام خطوط روانہ فرمائے ان کو حق کی دعوت دی اور اس سے آگاہ کر دیا کہ رعایہ کی گمراہی کی تمام تر ذمہ داری تم پر عائد ہے کیسر روم کے نام نامۂ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبد اللہ و رسول ہی الحرق عظیم الروم سلام العلیٰ من اتبع الہدا اما بعد فانی ادعو کا الاسلام اسلم تسلم جئتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم اليريسين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذا بعضنا بعض اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهده باننا مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے حرقل کی جانب جو روم کا بڑا شخص ہے سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے اما بعد میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے یعنی کلمہ طیبہ کی اسلام لے آ سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا جیسا کہ اہل کتاب سے حق تعالی کا وعدہ ہے بلائے کا تونا اجرہ مرتئین بس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیری اتباع میں اسلام کی قبول سے باز رہے اور اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک گردانیں اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں بس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا نامہ دہی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر قیصر روم کی طرف روانہ فرمایا قیصر روم اس وقت فارس پر فتح یابی کے شکریہ میں ہمس سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ محرم سات ہجری میں بیت المقدس پہنچے اور امیر بسرہ کے توسط سے کیسر روم کے دربار میں پہنچ کر آپ کا والا نامہ پیش کیا اور والا نامہ پیش کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تقریر فرمائی اور وہ یہ ہے کیسر روم کے دربار میں حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی تقریر اے کیسر روم جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے اور جس ذات بابرکات نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا وہ سب ہی سے اعلی اور عرفہ ہے لہذا جو کچھ عرض کروں اس کو توازوں کے ساتھ سنیے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجیے اگر توازوں کے ساتھ نہ سنیں گے تو اس کو کما حق سمجھ نہیں سکیں گے اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہ ہوگا کیسر روم فرمائیے دیکھیے کل آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ نبینہ و علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے قیصر روم ہاں بے شک نماز پڑھا کرتے تھے دکھیے کل بھی میں آپ کو اس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے اور جس کے سامنے جبین نیاز ٹیکتے تھے اور جس نے حضرت مسیح کو وطن مادر میں بنایا اور جس نے ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور بادزام میں آپ کو اس نبی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور آپ کو اس کا کافی اور شافی علم اور پوری خبر ہے اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں ورنہ آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی اور دنیا میں دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوں گے اور یقین جانئے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے قیصر روم نے آپ کا والا نامہ دیہیا کے ہاتھ سے لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور بوسا دیا اور کھول کر اس کو پڑھا اور کہا سوچ کر کل اس کا جواب دوں گا اور اپنے خدام کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی قوم کے میرے ملک میں آئے ہوئے ہوں ان کو حاضر کیا جائے تاکہ ان سے احوال معلوم کروں اتفاق سے ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے مقام غزوہ میں مقیم تھے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے قیصر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے اور دربار میں حاضر کیا بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا غزمائے روم اور قصیسین اور رحبان سب حاضر تھے جماعت عرب سے اول مخاطب ہو کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس مدعی نبوت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون شخص ہے ابو سفیان نے کہا میں قیصر روم نے کہا تم میرے قریب ہو جاؤ اور باقی قریش کی جماعت کو ان کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ میں ان سے کچھ دریافت کروں گا اگر جھوٹ بولیں تو تم ان کی تقسیب کر دینا ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری تقسیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا بعد بعداں حسب ذیل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا قیصر تم میں ان کا نصب کیسا ہے ابو سفیان وہ بڑے عالی نصب ہیں ان سے بڑھ کر کسی کا نصب نہیں قیصر کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ابو سفیان نہیں قیصر کیا تم لوگوں نے ان کے دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولتے پایا ہے ابو سفیان نہیں قیصر ان کے پیرو کس قسم کے لوگ ہیں عمرا اور دولت مند ہیں یا غربہ اور کمزور ابو سفیان اکثر غربہ اور زوافہ قیصر ان کے متبعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں ابو سفیان دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں قیصر کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بیزار اور متنفر ہو کر مرتد یعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے ابو سفیان نہیں قیصر کیا وہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں ابو سفیان کبھی نہیں آج تک انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی لیکن آج کل ہمارے اور ان کے مابین ایک مدت تک سلح ٹھہری ہے نامعلوم معلوم اس میں کیا کرتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے ایک بات کے مجھے کسی اور بات کے لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا ابن اسحاق کی روایت میں ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم قیصر نے میری اس بات کی طرف جو میں نے اپنی طرف سے ملائی ذرہ برابر بھی التفات نہیں کیا قیصر کبھی تم ان سے لڑے بھی ہو ابو سفیان ہاں قیصر لڑائی کیسی رہی ابو سفیان کبھی وہ غالب ہوئے اور کبھی ہم قیصر وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں ابو سفیان وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو اور کفر اور شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے ان سب کو یخ لق چھوڑ دو اور نماز اور زکاط اور سچائی اور پاک دامنی اور سرا رحمی کا حکم دیتے ہیں قیصر ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے اول تم سے ان کا نصب دریافت کیا تم نے کہا کہ وہ نہایت اعلی نصب اور شریف خاندان سے ہیں بے شک انبیاء ایسے ہی خاندان سے بھیجے جاتے ہیں جو حسب نصب میں سب سے بالا ہو پھر میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تم نے کہا نہیں اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ اس طریق سے اپنے باپ دادا کا گیا ہوا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ تم نے ان کو جھوٹا تو نہیں پایا تم نے کہا نہیں جس سے میں یہ سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں پر تو جھوٹ نہ باندھے اور معذلہ اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھے میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ کیسے لوگوں نے ان کا اتباع کیا تم نے کہا کہ زعافہ اور غرباء نے بے شک حضرات انبیاء کی اتباع اور پیروی کرنے والے اکثر زعافہ اور غربا ہی ہوتے ہیں میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے پیرو بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں بے شک ایمان کا یہی حال ہے اس کے پیرو روز بروز بڑھتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض اور بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی شیرینی اور حلاوت اور اس کی فرحت و مسرت دلوں میں سما جائے تو پھر کسی طرح نہیں نکلتی میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ بدہدی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں بے شک پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے وہ کبھی بدعہی نہیں کرتے میں نے تم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیا تم نے کہا کبھی وہ غالب اور کبھی ہم غالب بے شک انبیاء کے ساتھ ابتداً اللہ تعالی کا یہی معاملہ ہوتا ہے کبھی غالب ہوتے ہیں اور کبھی مغلوب تاکہ ان کے مطبعین کے صدق اور اخلاص کا امتحان ہوتا رہے لیکن انجام کار غلبہ اور فتح انہی کو ہوتا ہے میں نے تم سے دریافت کیا وہ تم کو کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں تم نے کہا اللہ عزل کی عبادت کا حکم دیتے ہیں شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ اور سچائی وغیرہ کا حکم دیتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں صحیح ہیں تو وہ بلا شبہ نبی ہیں اور وہ ان قریب اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں مجھ کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں لیکن یہ گمان نہ تھا کہ تم میں سے ظاہر ہوں گے مجھے ان کے ملنے کی بڑی تمنا ہے اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ کے قدم دھلایا کروں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ تمام مجمع کو پڑھ کر سنایا گیا خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپا ہو گیا اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اسی روز مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی توفیق دی امام ظہری فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ابن الناطور نسوارہ کے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ جو قیصر کے اس دربار میں شریک تھا کہ قیصر نے اس دربار کے بعد روما کے ایک بڑے عالم کو جس کا نام ذکاتر رومی تھا آپ کے بارے میں خط لکھا یہ شخص آسمانی کتابوں سے بخوبی واقف تھا خط لکھوانے کے بعد بیت المقدس سے ہمس کی جانب روانہ ہوا بادشاہ ہیمس میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے میں نے ان کی تصدیق کی اور میں ان کا اتباع کروں گا ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تم ضرور ان کی تصدیق کرو اور ان کا اتباع قبول کرو بادشاہ نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا اور تمام بطارقۂ روم کو جمع کیا اور تمام دروازے بند کرا دیے اور خود ایک جھروکے اور بالا خانے میں بیٹھا اور وہاں سے تمام درباریوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ایک گروہ ہے روم میں نے تم کو ایک عظیم الشان خیر کے لیے جمع کیا ہے وہ یہ کہ میرے پاس اس شس کا ایک خط آیا ہے جس میں اس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی ہے اور البتہ تحقیق خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں اور جن کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں پس آؤ اور دوڑو ہم سب مل کر ان کا اتباع اور ان کی تصدیق کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں یہ سنتے ہی تمام بطارقۂ روم چلا اٹھے اور نکلنے کی غرض سے اٹھ کر بھاگے دیکھا کہ دروازے بند ہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ واپس بلاؤ واپس بلا کر یہ کہا میں تم کو آزمانا چاہتا تھا تمہاری دینی شدت اور مضبوطی اور مذہبی پختگی دیکھ کر مجھ کو مسرت ہوئی یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے بعد قیصر نے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر یہ کہا خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ محمد نبی مرسل ہیں مجھ کو اندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھ کو قتل نہ کر ڈالیں اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کا اتباع کرتا تم زواتر روم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤ وہ بہت بڑا عالم ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے نیز رومیوں میں اس کی عظمت و بقت مجھ سے بہت زائد ہے تم اس کے پاس جاؤ اور اپنے پیغمبر کا حال بیان کرو دحیہ کلبھی رضی اللہ تعالی عنہ زکاتر کے پاس پہنچے اور آپ کا تمام حال بیان کیا زکاتر نے کہا خدا کی قسم وہ نبی مرسل ہیں ہم ان کی شان اور صفت آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں یہ کہہ کر ایک حجرے میں گیا اور سیاہ کپڑے جو پہلے سے پہنے ہوئے تھا ان کو اتار کر سفید کپڑے بدلے اور آسا لے کر کنیسہ میں آیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا ایک گروہ روم احمد مشتبہ کے پاس سے ایک خط آیا ہے جس میں ہم کو اللہ از وجل کی طرف بلایا میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمد مشتبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ سنتے ہی تمام لوگ اس پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ اسے مار کر چھوڑا دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوٹ کر یہ تمام حال قیصر سے بیان کیا قیصر نے کہا مجھ کو بھی یہی خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے قیصر روم نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو سونے کے قلمدان میں رکھا امیر سیف الدین منصوری فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک مرتبہ شاہ منصور نے کچھ ہدایات دے کر شاہ مغرب کے پاس بھیجا شاہ مغرب نے ایک سفارش کی غرض سے مجھ کو شاہ فرنج کے پاس روانہ کیا جو قیصر روم کی اولاد میں سے تھا جب میں نے شاہ فرنج کے پاس سے واپسی کا ارادہ کیا تو ٹھہرنے کی بابت اصرار کیا اور یہ کہا اگر آپ ٹھہر جائیں تو ایک عظیم الشان اور نادر چیز دکھلاؤں گا میں ٹھہر گیا اور ایک صندوق منگایا اس پر سونے کے پتر جڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک سونے کا قلم نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں سے ایک خط نکلا جو حریر میں لپٹا ہوا تھا اکثر حروف اس خط کے اڑ چکے تھے بادشاہ نے کہا یہ آپ کے پیغمبر کا خط ہمارے دادا کیسر کے نام جو وراثتاً ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے دادا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تک یہ والا نامہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا اس وقت تک سلطنت باقی رہے گی لہذا اپنی سلطنت کی وجہ سے ہم اس خط کی حد حفاظت اور تعظیم و تکریم کرتے اور نصارہ سے پوشیدہ رکھتے ہیں خسرو پرویز کسرائے شاہ ایران کے نام نامہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ اللہ کسرا عظیم فارس سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله عز وجل، فإني أنا رسول الله إلى الناس كلهم لأنزر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم فإن توليت فعليك اسم المجوس، بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد رسول اللہ بجانب کسرا شاہ فارس سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں تجھ کو اللہ ازاوجل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ ڈراؤں اس شخص کو جس کا دل زندہ ہے اور پوری ہو حجت اللہ کی کافروں پر اسلام لا سلامت رہے گا اور اگر تو نے روگردانی گردانی کی تو تمام مجوس کا گناہ تجھ پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ والا نامہ دے کر روانہ فرمایا کسرا آپ کے نامہ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور خط کو چاک کر ڈالا اور یہ کہا کہ یہ شخص مجھ کو یہ خط لکھتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ حالانکہ یہ شخص میرا غلام ہے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کسرا کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا اور کسرا نے بازان گورنر یمن کو لکھا کہ فوراً دو قوی آدمی حجاز روانہ کرو کہ وہ اس شخص کو جس نے ہم کو یہ خط لکھا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں بازان نے فوراً دو آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا جب یہ دونوں آدمی بازان کا خط لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ کی خداداد عظمت و حیبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اسی حالت میں بازان کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا خط سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ کل آنا اگلے روز یہ دونوں شخص حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شب میں فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے کسرا پر اس کے بیٹے شیروہ کو مسلط کر دیا اور شیروہ نے کسرا کو قتل کر ڈالا یہ شب سے شمبہ کی شب تھی دس راتیں ماہ جماعد العلیٰ سنسات ہجری کی گزر چکی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس جاؤ اور بازان سے جا کر یہ سب حال بیان کر دو اور فرمایا کہ بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا کی پہنچی ہے بازان نے سن کر یہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کی سی نہیں اگر یہ خبر صحیح ہے تو خدا کی قسم وہ بلا شبہ نبی ہیں چنانچہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی بعضان ما اپنے خاندان اور رفقا اور احباب کے مشرف ب اسلام ہو گیا اور اپنے اسلام سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا نجاشی شاہ حبشہ کے نام نام مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد الرسول اللّہ النجاشی ملک الحب شاہ سلام العلق بعد فعنی احمد علیہ اللہ الدی اللہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البطول الطيبة الحمونة وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفقه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإنه رسول الله و انّی ادعو کا و جنودا کا اللّہ تعلیٰ فقت بلقت و نصَ تو فقب النصیحتی و سلام و اعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام ہو تجھ پر اما بعد میں حمد و ثناء کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی حقیقی بادشاہ ہے تمام ایبوں سے پاک ہے امن دینے والا اور سب کا نگہبان میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پاک کی طرف القا کیا بس حاملہ ہوئیں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور پھونک سے پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے بے چون و چگون ہاتھ سے بلا ماں باپ کے پیدا کیا میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی محبت کی طرف اور اپنے اتباع کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لا تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں میں تجھ کو اور تیرے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور نصیحت کی بس میری نصیحت کو قبول کرو اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے عمر بن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا امر بن امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا اور بادشاہ کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے اسحما مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے ہمیں آپ پر اعتماد اور اطمینان اور آپ سے حسن زن ہے ہم نے جب کبھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی امید کی ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی آپ کے سائے امن میں ہم کو کبھی خوف و حراس پیش نہیں آیا انجیل جس کا حجت ہونا آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے مابین شاہد عدل ہے جس کی شہادت رد نہیں کی جا سکتی اور ایسی قاضی اور حاکم ہے کہ جو اپنے فیصلے میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ اس نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسا کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اور سفیر اوروں کے پاس بھی روانہ فرمائے ہیں لیکن بنسبت دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے نجاشی کا جواب نجاشی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار سے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے اسی طرح راکیب الجمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے اور مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کا اس درجے یقین ہے کہ آئینی مشاہدے کے بعد بھی میرے یقین اور ازان میں اضافہ نہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے نامے کو آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی اور آپ کے والے نامے کا جواب لکھوایا نجاشی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ محمد رسول من النجاشی الاسّم ابن ابز بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ کی جانب نجاشی اسحم بن ابجز کی جانب سے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پیغمبر اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی یا رسول اللہ آپ کا والا نامہ پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں بلا شبہ ان کی شان وہی ہے جو آپ نے ذکر کی جو دین دے کر آپ ہماری طرف بھیجے گئے ہم نے اس کو پہچان لیا اور آپ کے ابن ام اور ان کے رفقا کی مہمانی کی پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق کیے ہوئے رسول ہیں میں نے آپ سے اور آپ کے ابن عم سے بیت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لایا آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے بن اسحم کو بھیجتا ہوں میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اگر اشارہ ہو تو میں خود خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول نجاشی نے اپنے بیٹے کو حبشہ کے ساٹھ آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کیا لیکن وہ کشتی راستے میں غرق ہو گئی یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے سن پانچ نبوی میں ہجرت کی اس کا نام اسہمہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا اور رجب نو ہجری میں اس نے وفات پائی جس روز اس کا انتقال ہوا اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی وفات کی خبر دی اور عیدگاہ میں صحابہ کے ہمراہ جا کر نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی مقوقس شاہ مصر و اسکندریہ کے نام نام مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی الامقوقش عظیم القبتی سلام على من منی طب اما بعد فعنی ادعوق بدیات الاسلام اسلم تسلم یوت اللہ اجرک مرتین فعین طلّہ فعلِ اسم القط یا اہل الکتاب تعلّّی متن ثوا بین و بین قم اللہ نابودہ ولا نشر کبھی شعیٰ ولاقہ باغنا باغون ارباب مندون اللہ فعین طلّّ فقول الحدو بنّا مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مخوقی عظیم قبط کے نام سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لا سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا عطا فرمائے گا اور اگر تو نے اس دعوت سے اعراض کیا تو تمام قبط کے حق نہ قبول کرنے کا گناہ تجھ پر ہوگا اے اہل کتاب آؤ ایسی سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے وہ یہ کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں اور ہم میں کا بعض بعض کو سوائے خدا کے رب نہ بنائے پس اگر اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرما بردار ہے مہر لگا کر حاتب بن ابی بلطحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ لے کر شاہ مصر کے پاس روانہ ہوں ہاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نامہ لے کر روانہ ہوئے اول مصر پہنچے معلوم ہوا کہ بادشاہ اسکندریہ میں ہے اسکندریہ پہنچے دیکھا کہ بادشاہ ایک جھروکے میں بیٹھا ہوا ہے جو لبے دریا پر واقع ہے نیچے سے نامہ مبارک اشارے سے بتلایا بادشاہ نے اندر بلانے کا حکم دیا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے اور آپ کا والا نامہ پیش کیا توقیر اور عظمت کے ساتھ آپ کا نامہ کو لیا اور پڑھا حضرت حاطب راوی ہیں کہ بعد ہزاں شاہ اسکندریہ نے بطور مہمان مجھ کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا ایک روز تمام بطارقہ یعنی زوامہ اور قائدین کو جمع کر کے مجھ کو بلایا اور یہ کہا کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں سمجھ کر جواب دینا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہتر ہے مقوقس نے کہا جن کا تم خط لے کر آئے ہو کیا وہ نبی نہیں ہیں حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں مخاوقیس نے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی قوم نے ان کو مکہ سے نکالا تو اس وقت ان کے حق میں بد دعا کیوں نہ کی کہ وہ ہلاک ہو جاتے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول تھے مخاء نے کہا بے شک وہ اللہ کے رسول تھے حاطب رضی اللہ انہوں نے کہا جب وہ اللہ کے رسول تھے تو جس وقت ان کے دشمنوں نے ان کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح نے اس وقت ان کے حق میں کیوں بد نہیں کی کہ اللہ عزل ان کو ہلاک کر دیتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا مخوقس نے کہا بے شک تو حکیم ہے اور حکیم کے پاس آیا ہے مخوق شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحمد ابن عبد الله من الموقع عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بكي وكنت أظن أن يخرج من الشام وقد أقرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما من القبط مكان عظيم وكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ کے نام اور سردار کی جانب سے سلام ہو آپ پر اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا اور اس کے مضمون کو اور اس چیز کو جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے سمجھا میں یقین جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا گمان یہ تھا کہ شاید اس کا خروج شام سے ہو میں نے آپ کے قاصد کا اکرام اور احترام کیا دو باندیے اور کچھ کپڑے اور خچر ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں والسلام ایک جاریہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی کے وطن سے پیدا ہوئے دوسرے کا نام سیرین تھا جو حسان بن ثابت کو عطا ہوئیں اور خچر کا نام دلدل تھا مقوقس نے آپ کے قاصد کا اکرام و احترام کیا اور آپ کے والا نامہ کی نہایت توقیر و تعظیم کی اور اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی وہی نبی ہیں جن کی امبیائے سابقین نے بشارت دی ہے لیکن ایمان نہیں لایا نسرانیت پر قائم رہا بعد مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا منظر بن ساوا شاہ بحرین کے نام نامہ مبارک علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظر بن ساوا کی طرف دعوت اسلام کا خط دے کر روانہ فرمایا علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کا والا نامہ لے کر منظر کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے یہ کہا اے منظر دنیا میں تو بڑا عاقل اور ہوشیار ہے آخرت کے بارے میں نادان اور ذلیل نہ بن یہ مجوسیت آتش پرستی بدترین مذہب ہے نہ اس میں عرب کا سا شرف اور کرم ہے اور نہ اہل کتاب کا سا علم اس مذہب والے ان چیزوں کو کھاتے ہیں جن کے کھانے سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں دنیا میں اس آگ کی پرستش کرتے ہیں جو قیامت کے دن ان کو کھائے گی اے منظر تو بے عقل اور نادان نہیں تو خوب سوچ لے اور غور کر لے جو ذات کبھی جھوٹ نہیں بولتی اس کی تصدیق کرنے اور اس کو صادق اور راست باز سمجھنے میں تجھ کو کیا تعمل ہے اور جو ذات کبھی خیانت نہیں کرتی اس کے امین سمجھنے میں اور جو ذات کے اس کی بات میں کبھی خلاف نہیں ہوتا اس پر وصوخ اور اعتماد کرنے میں تجھ کو کیا تردد ہے اگر آپ کی ذات بابرکات ایسی ہی ہے اور یقیناً ایسی ہے تو سمجھ لے کہ بلا شبہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ نے حکم دیا اس کے متعلق کوئی بھی عقل یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز کے کرنے کا حکم دیتے یا جس چیز کو جس حد تک آپ نے معاف فرمایا اس سے زائد معاف فرماتے یا جس چیز کی آپ نے جو سزا تجویز فرمائی اس میں کوئی تخفیف یا کمی فرماتے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امر اور ہر نہیں اور آپ کا ہر ارشاد اہل عقل اور اہل نظر کی انتہائی تمنا اور آرزو کے مطابق ہے منظر بن ساوا کا جواب منظر نے کہا میں جس دین پر ہوں میں نے اس میں غور کیا تو اس کو فقط دنیا کے لیے پایا آخرت کے لیے نہیں اور تمہارے دین میں نظر اور فکر کی تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پایا پس مجھ کو اس دین کے قبول کرنے سے کیا شے معنی ہے کہ جس کے قبول کرنے سے زندگی کی تمنائیں اور موت کی راحت حاصل ہوتی ہو اب تک میں اس شخص پر تعجب کرتا تھا جو اس دین یعنی اسلام کو قبول کرے اور اب اس پر تعجب کرتا ہوں کہ جو اس دین برحق کو رد کرے منظر بن صابعہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا جواب منظر مشرف با اسلام ہوا اور آپ کے والا نامہ کا یہ جواب لکھوایا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا والا نامہ اہل بحرین کو سنا دیا بعضوں نے اسلام کو پسند کیا اور اس میں داخل ہوئے اور بعضوں نے ناپسند کیا اور میرے ملک میں یہودی اور مجوسی رہتے ہیں اس بارے میں آپ اپنا حکم صادر فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب لکھوا کر بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى المنزر بن ساواء سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسولي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وأن رسولي قد أصنع عليك خيرا. و قد شفعتك في قومك فی قومی کا فتر عليه نما عن و الذنوب عان اہل تنوب فقبل منہم النّ محمہ تسلّ و فلن ضلع کا انعملک ومن اقام على یہودیتی او مجوسیتی فالجیہ زاد المعاد يعني بسم الله الرحمن الرحیم یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن صاوہ کی طرف سلام ہو تم پر میں تیری طرف اس خدائے پاک کی حمد پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں بعد باد میں تجھ کو اللہ عزوجل یاد دلاتا ہوں اس لیے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ خیرخواہی اور وفاداری کرے وہ حقیقت میں اپنی ذات کی خیرخواہی کرتا ہے اور جس نے میرے قاصدوں کی اطاعت کی اور ان کے حکم کا اتباع کیا پس تحقیق اس نے میری اطاعت کی اور جس نے ان کی خیرخواہی کی اس نے میری خیرخواہی کی میرے قاصدوں نے آ کر تمہاری تعریف و توصیف کی میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کی بس وہ املاک مسلمانوں کے قبضے میں چھوڑ دو جس پر وہ اسلام لائے ہیں اور خطا کاروں کو میں نے معاف کیا اس سے اسلام یا توبہ قبول کرو اور جب تک تم ٹھیک اور درست رہو گے تو ہم تم کو معذول نہ کریں گے وہ جو شخص اپنی یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے تو اس پر جزیہ ہے شاہ عمان کے نام نام مبارک بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى جيفر وعبد ابني جلندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلم تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنزر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما انتقرہ بال اسلام فعنّ ملک کما ذاََََََََََََََََََََكماں وكیلی تہل و بساحت كماں و تظہر و نبوتى علام ملكى بسم اللہ الرحمن الرحيم یہ خط ہے محمد بن عبد عبدالہ رسول اللہ کی طرف سے جيفر اور عبد پسران جلندی کی طرف سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع كرے امہ بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ ڈراؤں اللہ کے عذاب سے اس کو کہ جو زندہ ہو اور ثابت ہو اللہ کی حجت کافروں پر تم اگر اسلام کا اقرار کرو تو تم کو تمہارے ملک پر بدستور باقی رکھیں گے ورنہ سمجھ لو کہ تمہاری سلطنت عنقریب زائل ہونے والی ہے اور میرے سوار تمہارے گھر کے صحن تک پہنچیں گے اور میری نبوت و رسالت تمہارے ملک کے تمام ادھیان پر غالب آ کر رہے گی ضیقاد الحرام آٹھ ہجری میں امر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے نامہ دے کر پسران جلندی عبد اور جیفر کی طرف روانہ فرمایا امر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں آپ کا نامہ لے کر عمان پہنچا اول عبد سے ملاقات ہوئی نہایت حلیم اور بردبار اور نیک خوت ہے میں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا قاسد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ خط دے کر آپ اور آپ کے بھائی کی طرف بھیجا ہے ابد نے کہا کہ اعلیٰ رئیس اور بادشاہ میرے بڑے بھائی جیفر ہیں میں آپ کو ان سے ملا دوں گا یہ خط ان کے سامنے پیش کر دینا بادذہ مجھ سے کہا کہ تم ہم کو کس چیز کی طرف دعوت دینے آئے ہو عمر بن عاص ایک اللہ کی عبادت کرو بت پرستی کو چھوڑو اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عبد اے عمر بن عاص تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو بتلاؤ کہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہم ان کی اقتدا کریں گے امر بنواس میرے باپ مر گئے اور آپ پر ایمان نہیں لائے اور میری تمنا تھی کہ کاش وہ اسلام لاتے اور آپ کی تصدیق کرتے ایک عرصے تک میں انہیں کی رائے پر رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق سے سرفراز فرمایا ابدھ تم کب مسلمان ہوئے چند ہی روز ہوئے ابدھ کہاں مسلمان ہوئے امر عاص نجاشی شاہ ہفشا کے ہاتھ پر اور نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے عبد نجاشی کے اسلام لے آنے کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا عمر بن عاص حسب سابق اس کو بادشاہت پر برقرار رکھا اور اس کے متبع اور پیرو بنے عبد اساقفہ یعنی پادریوں اور روحبان نے کیا کیا عمر بن عاص سب نے اس کا اتباع کیا عبد اے عمر غور کرو کیا کہہ رہے ہو خوب سمجھ لو کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بری خصلت نہیں اور انسان کے لیے جھوٹ سے زیادہ رسوا کرنے والی کوئی چیز نہیں عمر بن عاص حاشا وکلا میں نے جھوٹ نہیں کہا اور نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال ہے عبد معلوم نہیں کہ ہرقل کیسر روم کو نجاشی کے اسلام لانے کی خبر ہوئی یا نہیں امر بن عاص حرقل کو نجاشی کے مسلمان ہونے کا علم ہے اب تم کو کیسے معلوم ہوا عمر بن عاص نجاشی قیصر روم کو خراج ادا کرتا تھا مسلمان ہونے کے بعد خراج دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر قیصر روم مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو وہ بھی نہ دوں گا قیصر روم کو جب نجاشی کی یہ بات پہنچی تو قیصر روم خاموش ہو گیا قیصر کی خاموشی کو دیکھ کر قیصر روم کے بھائی نیاق نے نہایت غصے سے کہا کہ کیا آپ اپنے غلام یعنی نجاشی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی ادا نہ کرے اور آپ کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے اس نے اس دین کو پسند کیا خدا کی قسم اگر مجھ کو اپنی سلطنت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا ابدھ بہت متعجب ہو کر اے عمر کیا کہہ رہے ہو عمر بن عاص خدا کی قسم میں نے بالکل سچ کہا ہے عبد اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں عمر بن عاص اللہ حضل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی معاشیت اور نافرمانی سے منع فرماتے ہیں بھلائی اور سلا رحمی کا حکم دیتے ہیں ظلم اور تعدی زنا اور شراب خوری بت پرستی اور سلیب پرستی سے منع فرماتے ہیں عبد کیا ہی اچھی دعوت اور کیا ہی عمدہ تلقین ہے کاش میرا بھائی بھی میرے ساتھ اتفاق کرے اور دونوں مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں لیکن ممکن ہے کہ میرا بھائی اپنی سلطنت کی وجہ سے اس بارے میں تامل کرے عمر بن عاص اگر اسلام لے آئے تو رسول اللہ اس کی بادشاہت کو بدستور برقرار رکھیں گے اور یہ حکم دیں گے کہ اپنی قوم کے عمرا اور اغنیہ سے صدقات وصول کریں اور اپنی قوم کے فقراء اور مساکین پر ان کو تقسیم کریں ابد یہ تو نہایت عمدہ بات ہے یہ بتاؤ کہ صداقات کتنے اور کس طرح لیے جاتے ہیں عمر بن عاص میں نے تفصیل سے بتایا کہ سونے اور چاندی میں اتنی زکوٰۃ لی جاتی ہے اور اونٹ اور بکریوں میں اتنی بعد بادزاں عبد نے مجھ کو اپنے بھائی جیفر کے سامنے پیش کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا سرب و مہر اس کو دیا مہر کھول کر اس کو پڑھا اور مجھ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور قریش کا کچھ حال دریافت کیا ایک دو روز کے تعامل کے بعد جیفر بھی اسلام پر آمادہ ہو گیا اور دونوں بھائیوں نے مل کر ایک روز اپنے اسلام کا اعلان کیا بہت سے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیہ قائم کر دیا گیا رئیس یمامہ حوضا بن علی کے نام نام مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ الہ حوضۂ ابن علی سلام العلامنِ طب الدا والم انّّہ دینی سید ہر اللہ منت الخفی و الحاف و اسلم تسلم و اجاء اللہ کا ماتحت کا بسم الله الرحمن رحیم یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضا بن علی کے نام سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے معلوم کر لو کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اور تمہارے مقبوضات پر تم کو بدستور برقرار رکھیں گے سلیت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا حوضہ نے آپ کا والا نامہ پڑھا اور حضرت سلیت کے ساتھ نہایت عزت و احترام والا سلوک کیا سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوضہ سے مخاطب ہو کر کہا اے e عوضہ تجھ کو پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں نے سردار بنا دیا ہے اور حقیقت میں سردار وہ ہے جو ایمان سے متمت ہو اور تقوا کا توشہ لے میں تجھ کو ایک بہترین شے کا حکم کرتا ہوں اور ایک بدترین شے سے تجھ کو منع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم کرتا ہوں اور شیطان کی عبادت سے منع کرتا ہوں اگر تو اس کو قبول کرے تو تیری تمام امیدیں برائیں گی اور خوف سے معمون ہوگا اور اگر انکار کرتا ہے تو قیامت کا ہولناک منظر ہمارے اور تیرے درمیان سے اس پردے کو اٹھا دے گا پوزا نے کہا مجھے مہلت دیجئے کہ میں سوچ لوں اور بعدساں آپ کا والا نامہ کا یہ جواب لکھوایا جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کیا ہی خوب اور بہتر ہے عرب میرے دبدبہ اور مرتبہ سے ڈرتے ہیں آپ مجھے کچھ اختیار دیجئے میں آپ کا اتباع کروں گا اور چلتے وقت حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ اور تحفہ دیا اور کچھ حجر کے بنے ہوئے کپڑے دیے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا آپ نے خط پڑھ کر فرمایا خدا کی قسم اگر ایک بالش زمین بھی مانگے گا تو نہ دوں گا وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کا ملک بھی ہلاک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے واپس ہوئے تو جبریل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غذا کے مرنے کی خبر دی آپ نے صحابہ کو یہ خبر سنا کر فرمایا کہ یمام میں ان قریب ایک کذاب ظاہر ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قتل ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا امیر دمشق حارث غسانی کے نام نام مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم بم محمد الرسول اللہ الحارثن ابی شمر سلام علی من طباء الخا و آمن بلّہ وصدق فعنی ادعو کا ان انطمن بلّہ وحدہ لا شریک ال یبقہ ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے رسول کی طرف سے حارث بن ابی شمر کے نام سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے احکام کی تصدیق کرے پس میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لائے اس ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں اگر تو ایمان لے آیا تو تیری سلطنت باقی رہے گی شجا بن وحب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نامہ لے کر دمشق پہنچے حارث غسانی اس وقت قیصر روم کے لیے سامان ضیافت مہیا کرنے میں مشغول تھا قیسر اس زمانے میں پارس پر فتح یابی کے شکر میں ہمس سے پاپ یادہ چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا انتظار میں کئی روز گزر گئے مگر حارث سے ملاقات نہیں ہوئی میں نے حارث کے دربان سے ذکر کیا کہ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں دربان نے کہا کہ بادشاہ ایک دو روز میں برآمد ہوں گے اس وقت ملاقات ہو سکے گی دربان روم کا رہنے والا تھا نام اس کا مری تھا اس نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے شروع کیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرتا جاتا تھا اور وہ روتا جاتا تھا آپ کے حالات سن کر یہ کہا میں نے انجیل پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اوساف پاتا ہوں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور میرا نہایت اکرام اور احترام کیا اور نہایت اچھی مہمانے کی ایک روز حارث برآمد ہوا تاج پہن کر بیٹھا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی حضرت شجا بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پیش کیا حارث اس کو پڑھ کر برہم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ کو پھینک دیا اور غصہ ہو کر کہا کہ کون شخص ہے جو میرا ملک مجھ سے چینے گا میں ہی خود اس کی طرف جانے والا ہوں اور گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا اور ایک خط اس مضمون کا قیصر روم کے نام روانہ کیا قیصر روم کا جواب یہ آیا کہ اپنا ارادہ ملتوی کر دو قیصر روم کا جواب آنے کے بعد حضرت شجاہ کو بلایا اور دریافت کیا کہ واپسی کا کب ارادہ ہے آپ نے فرمایا کہ کل ارادہ ہے حارث نے آپ کو سو مسقال سونا ہدیہ پیش کرنے کا حکم دیا اور دربان نے بھی کچھ نظرانہ پیش کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا میں واپس آیا اور تمام واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ملک ہلاک ہوا بعد ہزاں میں نے موری کا سلام پہنچایا اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا